سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلیه و اصحابه اللذین اوفر و هم خلاسة العرب العربع و خیل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم حم ن وال كتاب المبين انا انزلنا او في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها جفر كل امر حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبیرین الحمد للہ رب المین پچیسواں پارہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے سورہ دخان اس کے اندر قیامت کے اس اندھیرے اور دھوئیں کا ذکر ہے تو اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ دخان ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن چار صورتوں کی تلاوت زیادہ فضیلت والی ہے اکثر روایات میں تو سورہ کہف کی تلاوت کی بہت فضیلت آئی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو سورہ کہف سورہ کہف پندر میں پارے والی سورت کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے دیگر روایات میں سورہ یاسین کا بھی ذکر ہے سورہ ہام سجدہ کا بھی ذکر ہے جمعہ کے دن تلاوت کا اور سورہ دخان کا بھی ذکر ہے جس کی ابتدائی چاند ایتیں ابھی تلاوت کی ہیں فرم ہامیم بل کتاب المبی انا انضل فی لطم مبارکت انا قنا بنظرین فی ہا یف کل حکیم امرم من اندنا انا کنہ مرسرین رحمتم مر ربک انسمی حامی یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں جو امت کو نہیں بتائے گئے بعض حضرات نے حروف مقطعات کے معنی اپنے لحاظ سے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یا بعض عروف مقاعات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں جیسے یاسین اور تاہا بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے تاہا اور یاسین بھی ہے جبکہ یہ صورت کے شروع میں ہیں اور عروف مقطعات میں سے والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب ہے مراد قرآن مجید کتاب ہے کہ اس میں جو نجات اولی کے ضامن مضامین ہیں قرآن مجید میں نجات اولی کے جو ضامن مضامین ہیں جس میں عقیدہ ہے اور دیگر لازمی امور ہیں ان چیزوں کو قرآن مجید نے بہت صاف اور واضح بیان کیا ہے بل کتاب المبین انا فی ان نا انضل ناحفی لطن مبارکََََ ان ناقنہ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے فی ہاں کل امر حکیم اللہ کی طرف سے اس میں معاملات الگ کیے جاتے ہیں حوالے کیے جاتے ہیں فیصلہ کیے جاتا ہے امرم بن اندنا ان نا کنہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے حکم سے یہ حکم فیصلے ہوتے ہیں اور ہم ہی پیغمبروں کو نازل کرنے والے ہیں من ربق ان نحو حسمی العلیم آخری پیغمبر کا بھیجنا آخری کتاب کا بھیجنا یہ آپ کے رب کی مہربانی ہے اور جو لوگ نیک ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں نحو و سمیع العلیم بلا شبہ و سن والا جاننے والا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو شیب ایمان اور ابن ماجا نے نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعائیہ جملہ نقل کرتے ہیں روایت کرتے ہیں اور آپ کے دس سالہ خادم میں کئی دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا دعائیہ روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا رجب المرجب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا جو شابان سے پہلے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ بارک لنا فی رجب و اے اللہ رجب اور شعبان کو بابرکت بنا یعنی اس میں کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے کہ جو آگے آنے والے رمضان کے مہینے کے روزوں کے لیے رکاوٹ نہ بن جائے بارک لنا فی رجبا و شابان و رمضان اور ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما ہماری صحت اور زندگی ایسی ہو کہ ہم وہاں تک پہنچے رمضان کا مہینہ ہمیں حاصل ہو ہر روز آئے دن مشرقین مکہ کی طرف سے کبھی جنگ کی خبریں آتی تھی کبھی روم فارس کی طرف سے کبھی بنو و بنو نظیر کے مسائل تھے تو یہ جو جنگ ونگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ گویا کہ سکون کی زندگی رخصت ہو جاتی ہے اجاد دخل و کریتاً افسدوہ وجہ آلوگا عزت ان نلملو کا ازادخل قریطَََ افسدوہ وجہ عزت الکہ بلکیس نے اپنے مشیروں کے وزیروں کے سامنے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام سے لڑائی نہیں کرتے ہیں کوئی سلو کی بات کرتے ہیں لڑائی اچھی چیز نہیں ہے سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ دعا اس لیے کی ہے کیونکہ ایسا مسئلہ اس مہینے میں نہ آ جائے کہ ساتھ صحیح طریقے سے عبادت ہی نہ کر پائیں تو رجب کا مہینہ جب داخل ہو جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما شابان کا مہینہ کہ اس میں پندرہویں شابان سے متعلق مختلف تحقیقیں سامنے آئی ہیں اکثر مفسرین نے جو سورہ دخان خان کی ابتدائی آیات ہیں حامیم والکتاب المبین انا فی ان فی لطم مبارک انا کنہ کہ کیا ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے اکثر مفسرین تو اس ایت کریمہ سے للت القدر ہی مراد دیتے ہیں کہ قرآن مجید لوہ محفوظ سے اکٹھا ایک ہی مرتبہ للت القدر میں آسمان دنیا پہ نازل ہوا یہ باب افعال ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مفہوم ہوتا ہے اکٹھا نازل کرنا اور انا نحن و نزل نہ ذکر نزلہ انا نحن و نزل نہ ذکر و ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ باب تفیل ہے باب تفیل کا خاصہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے اور باب افعال کا خاصہ یہ ہے کہ یکدم نازل کیا ہے پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری یکدم نازل ہوئی ہیں وہ کالب پہ نازل نہیں ہوئیں تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی ہیں اور ان انبیاء کے دلوں میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی کہ وہ تختی کو دیکھ کر اس آسمانی کتاب کو پڑھ لیتے تھے بات کریں گے انشاءاللہ آج کا موضوع تو دوسرا ہے تو اکثر مفسرین نے یہ بات دیکھی ہے کہ اس اعت کریم میں اللہ حفیع لئی لتِ مبارک عدنظرین میں للۃ القدر مراد ہے قرآن مجید لوہے محفوظ سے اکٹھا مکمل ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پہ نازل ہوا ہے اس کو سورہ للت القدر میں بیان کیا ہے کہ للت القدر میں یہ قرآن مجید لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ اکٹھا سارا نازل کر دیا گیا ہے اس لیے اس کو باب افعال سے تعبیر کیا ہے اور دوسرے مقام پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یا پہ نازل ہوا ہے اس کو نزلہ سے تعبیر کیا ہے علیہ السلام اے نبی قرآن مجید لے کے آتے ہیں اور اتارتے ہیں ڈالتے ہیں آپ کے دل میں یہ نظر آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق کبھی ایک صورت نازل ہو گئی کبھی دو کبھی ایک ہے کبھی زیادہ بھی نازل ہوا لیکن تھوڑا تھوڑا, تھوڑا نازل ہوا گئی. اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ضرورت پیش آئی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وہیں پر وہی آ گئی. ہاں وہ مسجد نبی ہے یا حجرائے عائشہ ہے یا میدان بدر و عہد ہے یا میدان عرفات ہے یا حرم پاک ہے صفا ہے مروا ہے جہاں ضرورت پیش آئی سید کونین جہاں موجود تھے جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے اور وہ ٹکڑا نازل کیا ابتدا اس کی غار ہرا سے ہے دیگر انبیاء علیہ السلام پر صرف باب فال کا سیگھا ثابت آتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ انبیاء پر قرآن و کتاب ناصل ہوئی اور انہیں حکم ہوا کہ آپ فلانی جگہ پہنچ جائیں ان مرو کو یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو کتاب چاہیے فلانی جگہ میں پہنچ جائیں چلا کاٹیں وبادناموسا سلاثی نلئی وماحہ باشر فتم امی قات و رب ہی عرب علئی جگہ میں وہاں پہ وہ پارے کی ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ لئی قدر مراد ہے لیکن بعض حضرات نے اس ایت کریمہ سے پندرہویں شابان بھی مراد دی ہے جو بہت تھوڑے مفسرین ہیں لیکن ایک رائے انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ یہ پندرہویں صعان سے متعلق ہے فی ہاں یفر و کل امر حکیم اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں امرم من عندنا نا کنہ مرسلین اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی پیغمبروں کو نازل کرتے ہیں پندرہویں شعبان سے متعلق کہ اس میں کچھ احکام نازل کیے جاتے ہیں للت القدر سے کے متعلق بھی یہی ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے کہ اس میں بھی احکام اور فیصلے سپرد کیے جاتے ہیں تو دونوں راتوں سے متعلق یہ بات ہے تو دونوں میں یہ فیصلے حوالے کیے جاتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ پندرہویں صابان میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور لیلت القدر میں فیصلے فرشتوں کے اگلے سال کے حوالے کیے جاتے ہیں بعض حضرات نے یہ بات لکھی کہ رزق سے متعلق عزت سے متعلق مسائل مصائب سے متعلق دنیا میں جو پیش آنے ہیں ان فیصلوں کا تعلق پندرہ صابان سے ہے اور مغفرت کے لحاظ سے تقدیر مبرم موت کے لحاظ سے یہ فیصلے نعرت القدر میں کیے جاتے ہیں اس لیے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں راتوں میں اس لیے عبادت میں مصروف رہتا ہوں کہ جب فیصلے ہو رہے ہوں تو بندہ اس وقت عبادت میں مصروف ہو تو وہ اچھا فیصلہ ہوتا ہے تین طبقے اسلامی دنیا میں تین طبقے پائے جاتے ہیں پندرہویں شعبان سے متعلق ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے مکمل طور پر پندرہویں شابان کی فضیلت سے انکار کر دیا ہے اور وہ ان تمام روایات کو کہ جو کسی حد تک پندرہویں شعبان سے متعلق ہیں خا ضعیف ہوں لیکن ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے خبر واحد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یہ تو حدیث کے آپس میں درجے ہیں کوئی خبر مشہور ہے کوئی متواتر ہے کوئی حسن آئین ہی ہے کوئی حسن ہے صرف کوئی صحیح حسن ہے اور کوئی خبر واحد ہوتی ہے خبر واحد یا ضعیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ متروک العمل ہے اور اس چھوڑ دیا جائے آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ان عمل عمال و یہ خبر واحد ہے اس کے راوی صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہیں اب چھوڑ دیں گے اس کو اس میں اتنا بڑا اصول اسلامی دنیا کو عطا کیا گیا ہے کہ جو عمل بھی نیت کی درستگی کے ساتھ وجود میں آئے گا اس پر ثواب مرتب ہوگا نیت صحیح نہیں ہوگی تو تہجت بھی ختم جہاد بھی ختم ہجرت بھی ختم ہو جائے گی جب یہ ٹھیک نہیں محققین علماء کی تحقیق کی مباحث ہیں کہ یہ خبر واحد ہے یہ خبر مشہور ہے یہ ضعیف ہے یہ عوام کی مجلس کی باتیں نہیں ہیں کہ بعض ان پڑھ غیر عالم لوگ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر مشہور ہے یہ خبر متواتر ہے تو یہ ضعیف ہے تو یہ ضعیف ہے یہ کمزور ہے بس اس کو چھوڑو یہ عوام کی باتیں نہیں یہ محققین علماء کے مباحث ہیں یہ آپس میں درجے ہیں یہ درجے پیغمبروں کے بھی آپس میں ہیں یہ درجے صحابہ کے بھی آپس میں ہیں یہ درجے احادیث کے بھی ہیں قرآن کیا كَلَّمَ ہیں <تصفيق> انبیاء کی بھی کی ہیں کوئی تو ایسے ہیں جو ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں کوئی ہمارے خلیل ہے کوئی ہمارا ہے ہے کوئی زبیر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا آآ آآ کوئی سمجھے یہ کہ فلانے پیغمبر کا ذکر کم ہوتا ہے تو چلو چھوڑو اس کو پیغمبر کیا اس کا ذکر ہی کم نہیں یہ پیغمبر کے آپس میں درجے ہیں ہمارے لحاظ سے سب پیغمبر اونچے ہیں ہم سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اسلامی مسلمان کی تو پہچانی یہی ہے کہ سارے پیغمبروں پر ایمان تو باللہ ہے و کتب و رسل ہی و یوم الاخر ہی و رسل مسلمان کا ایمان مکمل تب تب سارے پر ایمان لاتا ہے لیکن طریقہ زندگی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا ان پر ایمان ہے آخری پیغمبر ہے خاتم النبیین ہونے کے لئے سے باقی سارے پیغمبروں پر ایمان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے آپس میں درجے ہیں کوئی خلفاء راشدین ہے کوئی عشرہ مبشرہ ہے کوئی آل بیت ہیں کوئی بدریین ہیں اور کوئی سلحہ دیبیہ والے ہیں لیکن الصحابة کلهم صحابہ سارے نیک ہیں سارے مغفور ہیں اب کوئی ادنا سے ادنا کسی صحابی کی توہین نہیں کر سکتا اگر توہین کرے گا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن ان کے آپس میں درجے ہیں یہی بات دوستوں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے آپس میں درجے ہیں کوئی حدیث مشہور ہے کوئی متواتر ہے کوئی خبر واحد ہے کوئی ضعیف ہے کہ کوئی حدیث موضوع ہوتی ہے اور وہ علماء اس کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث اپ سے ثابت نہیں اس کی سند صحیح نہیں ہوتی تو بات یہ کر رہا ہوں کہ 15 شعبان کی فضیلت سے متعلق ایک طبقہ اسلامی دنیا میں ایسا ہے کہ جس نے بالکل ہی انکار کر دیا ہے کہ 15 شعبان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی فضیلت نہیں کوئی مجھے. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جتنا مقام مرتبہ فضیلت پندرہویں شابان سے متعلق ثابت ہے اس میں کچھ اور زیادہ بھی اضافہ کر دیا ہے پندرہویں صعبان سے متعلق جو باتیں ثابت نہیں ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص سو مرتبہ دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ یوں آپ نماز پڑھیں گے اتنے سالوں کے گناہ یہ سے ثابت نہیں ہے ایک طبقہ ایسا ہوا کہ بالکل 15 شعبان کی فضیلت سے منکر ہو گیا اور ایک طبقہ ایسا ہوا کہ حد سے تجاوز کر گیا کوئی افراد کا شکار ہو گیا کوئی تفرید کا شکار ہو گیا رہی بات دوستو یہ کہ 15 شعبان سے متعلق فل جملہ جناب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت ثابت ہے ابن ماجہ نے روایت نقل کی جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ازاکان شا بانو لا سہارا کہ جب نصف شاہ ہو نصف شابان کی رات ہو تو کوشش کرو رات کو عبادت کرو اور صبح و روزہ رکھو اس حدیث کو کسی محدث نے موضوع نہیں لکھا کہ یہ گڑی ہوئی ہے ہاں وہ وہی جو بتا رہا ہوں طبقات کے لحاظ سے بعض نے ضعیف لکھا ہے تو ضعیف حدیث ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے فضیلت کے لیے ضعیف حدیث کافی ہے ضعیف حدیث ہوتی کون ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے اس کے اندر ویٹمن ای بی ڈی سی گمزور ہوتی ہیں کہ اس کو ضعیف کرتے ہیں دوستو ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ زہری پوزیشن کے لیاز سے ضعیف ہے اور وہ مقابلہ ہو جائے تو وہ حدیث کو ہی ہے حدیث ضعیف ہی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک استاد سے حدیث سنی اس نے فلانے استاد سے سنی اس نے فلانے استاد سے پڑھی اس اس اس اس کوئی عراق کا محدث ہے لیکن اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے کہ اس محدث نے کن سے سبق پڑھا ہے اس کا محلہ کون سا تھا اس کے استاد کون سے تھے اس کا ذہن کیسا تھا اس کا کاروبار کیسا تھا وہ کھانا پینا کیسے کھاتا تھا اس لحاظ سے وہ جو حدیث میں سند میں ایک شخص آیا اس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے وہ نیک تھا یا کیسے تھا مشہور ہے اس لیے اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے چھوڑا نہیں جاتا اس حدیث کو پھر مرکز بنا کر دوسری روایات کے اوپر تجسس جس جستجو محنت ہوتی ہے کہ اور کون سی احادیث اس حدیث کے مفہوم سے ملتی جلتی ہیں الفاظ تو نہیں لیکن جو اس حدیث میں بیان ہوئی بات وہ اور کسی حدیث میں وہ بات بیان ہوئی اگر وہ بات بیان ہو اس حدیث کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث بہت صحیح ہے کہ دیگر روایات اس کی تائید کر دی ہے بارحال نہیں پڑھ سکے اوہ علم دین تو اپنی اولاد کو پڑھانے کی فکر کرو تو یہ باتیں پھر سمجھ آ جائیں گی ایستہ ایستہ گھروں میں باس ہوگی تو میں دلچسپی کے طور پہ تھوڑی سی علمی باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ یہ علم دین ہے یہ مخدوم علم ہے جتنے راوی ہیں حدیث کے حدیث تو سر سراخوں پر ادنا سے ادنا ہر حدیث پر ہمارا ایمان ہے اور آپ کا ہر فرمان علیشان ہے ان کو تو سونے کے پانی کے ساتھ بھی حدیث کو لکھا جائے تو پھر بھی ان کی قدر نہیں ہو سکتی لوگوں نے تو اس لیے سب سے اونچی چیز اپنے دل پہ لکھی ہے احدیث اور قرآن کو لوگوں نے اپنے دل پہ لکھا ہے دل سے اونچی اور کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو حدیث کے راوی ہیں کال حدسنا کال حد ثنا ابراہیم النخریو کال حدسم یہ جو راوی ہیں راوی کوئی ماورا نہر کہ کوئی کا ہے، کوئی شام مدینے کا ہے ایک ایک راوی کے اوپر پوری زندگی کے اس کے حالات لکھے گئے ہیں جتنے حدیث میں آپ کو نام نظر آتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب آپ دیکھیں بخاری کھولیں ترمزی کھولیں مسلم کھولیں ابن ماجہ کھولیں کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب کھولیں اس کے حدیث کے شروع میں کچھ نام ہیں لوگوں کے ہر ہر نام کا جو محدث ہے اس کے پوری تفصیل کے ساتھ حافظ نے اور دیگر حضرات نے پورے حالات لکھے کہاں پڑا کب جاگتا لباس تھا داڑھی کیسی تھی پگڑی پہنتا تھا نہیں پہنتا تھا جو آج ماڈرن دور آ گیا وہ ٹوپی کی بھی ضرورت نہیں اس سنت تو نبی کی یہ ہے کہ کبھی سر سے ٹوپی نہیں اتری اور آج کا ماڈرن آیا جس نے پگڑی ٹوپی اتار دی ہے ایک ایک حالت وہ حضرات رامیوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں بڑی میند ہوئی دوستو میں نے تو ایک میٹ میں بات بیان کر دی ایک راوی ہے عراق کا سبق پڑا اس نے نیشہ میں پھر ایک حدیث جان کے پڑی سمرکند میں پھر جان کے حدیث پڑی بخارہ میں پھر ایک استاذ معلوم ہوا کہ وہ شام میں آئے تو شام میں پہنچ گیا یہ شخص ہر علاقے میں جا کے سفر کر کے اس محدث کے حالات کو جمع کرتے ہیں یہ مخدوم علم ہے دنیا میں سب سے قیمتی محترم معظم مقدس مخدوم علم قرآن اور حدیث ہے دنیا نے بڑے بڑے زور لگا نایا. پھر بھی تو اسلام محفوظ ہے انگریز نے لائبریریوں کو جلایا پھر بھی اسلام تو موجود ہے کیونکہ ایک جگہ تو نہیں موجود اسلام کی اسی ایک لائبریری کو آپ بند کر دیں گے تو پھر دوسری اور کوئی لائبریری نہیں تو بات کر رہا ہوں دوستوں ایک طبقے نے پندرہویں سال سے متعلق بالکل انکار کر دیا کہ کوئی فضیلت یہ اور نے سے کے فضیلت ثابت ہے جس کی ہمت و توفیق و عبادت کرنا سواب ہے جاگنا سواب نہیں ہے بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ ان راتوں میں جو جاگتا رہتا ہے وہ فضیلت پا لیتا ہے نہیں عبادت میں مصروف ہو عبادت میں مصروف ہو فرشتے آ کے حاضری لگائیں اور یہ شخص عبادت میں ہو پھر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے لہیلۃ القدر کی تو بہت فضیلت ہے تو فل جملہ ان اور راتوں میں بھی فضیلت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جب فرشتے آئے حاضری لگائیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت عبادت میں مصروف ہوں کہ جب وہ حاضری لگا رہے ہوں وہ تو معصوم ذات ہے جنت کے سردار ہیں حدیث میں آتا ہے چابیاں جنت کی امام و لمبیا کے ہوں میں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہوں اور ادھر سے حاضری ہو یہی تو ہے نا جو صبح میں فرشتے حاضری لگاتے ہیں صبح کی نماز باجماعت میں اور عصر میں تو بعض بعض حضرات صبح میں بھی حاضر ہوتے ہیں نمازی اور اثر میں بھی تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک یہ بڑی اونچی مخلوق ہے یہ صبح میں بھی نماز میں تھی اور اثر میں بھی, بھی تھی کہ ہر وقت حاضری ہو رہی تو مغفرت ہوتی ہے جب حاضری جب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ برابر آ گئی تو مغفرت ہو جائے گی اور یہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے اچھا وہ فلانا بل جو ہے نا وہ دراز کے نچلے خانے میں نماز پڑھ رہا ہے یہ بندہ فلانا بل ہے نا جو وہ اب یاد آیا نماز میں وہ دراز کے نچلے خانے میں ہے اور فلانے بندے سے پیسے لینے ہیں اور فلانے کو دینے ہیں ویسے یاد نہیں ہے نماز میں سارا دماغ حاضر ہو گیا تو جب آمین کا وقت آیا تو اس کو تو پتھر ہی نہیں آمین کا کہنی ہے میں بعض لوگوں سے پوچھتا ہوتا ہوں جو بے تکلف ہیں آپ سے نہیں ایسا نہ ڈرنا ملتے ملنے میں فائدہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز امام صاحب نے پڑھائی تو سورت کون سی پڑھی ہے عشاء کی نماز جو بھی پڑھ کے آ کے مل رہے ہو تو عشاء کی نماز میں امام صاحب نے سورت کون سی پڑھی ہے تو پتہ چل جائے گا پڑھی تو ہے کہتے پڑھی تو ہے ادھر ہی پڑھی ہے یہ صورت کا پتہ نہیں ہے جب فرشتوں کی امین کے ساتھ آپ کی امین برابر آ گئی کیا مطلب کہ آپ خوشو و کے ساتھ خشو و کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں تلاوت سن رہے ہیں دل میں سوچ رہے ہیں جیسے آمین امام نے ولان کہا تو آمین کہیں گے فرشتے بھی تو آپ نے بھی آمین کہ دی ساتھ مغفرت ہوگی تو بات یہ ہے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت نقل کرتی ہیں رتعاشۂ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک رات کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دبایا وغیرہ مالش کی اور آپ سو گئے میں بھی سو گئی تھوڑی دیر میں میں دیکھتی دی ہوں کہ بستر پہ آپ موجود نہیں ہیں میں اٹھی اور فوراً میرے دل میں خیال آیا دیکھو یہ انصاف والے لوگ ہیں یعنی اپنا خیال صحیح تھا یا نہیں تھا صحیح اس کو بھی ذکر کیا ہے یہ صحابہ صحابیات ازواد متحرات کے انصاف والا ہونا یہ اس کی دلیل ہے کہتی ہے میں نے جب اپنے بستر پہ سید دو جہاں کو نہیں پایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ کسی دوسری بیگم کے پاس چلے گئے ہوں گے حالانکہ خیال صحیح نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اس خیال کو ذکر کیا ہے یہ انصاف ہے ایک چیز بھی کسی رابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حذف نہیں کی حذف نہیں کی خا وہ چیز اس راوی کے خلاف ثابت ہو رہی ہے اس میں بہت روایات ہیں آپ احادیث کی کتب کا سیر کریں ان کا مطالعہ کریں پھر اندازہ ہوگا کہ یہ راوی کون سی بات نقل کر رہے ہے اس چیز کی بھی کوئی ضرورت تھی نقل کرنے کی ارے تو کہتی ہیں میں باہر نکلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں قبرستان کی طرف کی میں بھی چلی گئی جنت البقی میں دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے آنکھ آپ نے ایسی عطا کی آج تک اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا آپ نے مجھے کان ایسی عطا کیے آج تک کوئی گناہ نہیں ہوا آپ نے مجھے ہاتھ ایسے اتا کیے آج تک کوئی گناہ نہیں ہوا کاؤں سے عطا کیے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی اے میرے رب اس رات کی برکت سے جو یہاں آرام کر رہے ہیں مردے میت ان سب کی مغفرت فرما دے میری امت کی مغفرت فرما دے میری امت کو سرات مستقیم عطا کر دے یہ دعائیں آپ کر رہے تھے یا ردیش صدیق رضی اللہ تعالیٰ نعرابی تو ایک طبقہ تو انکار والا ہوا اور دوسرا طبقہ حد سے تجاوز کر گیا اور تیسرا طبقہ درمیان درمیان میں ہے کہ فل جملہ 15 شعبان سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فضیلت ثابت ہے لہذا جس کی جیسے ہمت ہو عبادت کرے روزے رکھے روزے میں اتفاق اس دفعہ دوستو ایسا آ رہا ہے کہ 15 شعبان ایام بیز میں آ رہی ہے تو بہت فضیلت ہے تیرویں چودھویں پندرہویں آج صابان کی بارہ ہے کل تیرہ ہے تو تیرہویں چودھویں پندرہویں ان تینوں روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے ایام بھی سفید دن اور اس میں خود بخود پندرہویں صابان بھی آ گئی ہے اور ہر مہینے کے جو تین روزے مسنون ہیں وہ بھی داخل ہو گئے روزے رکھنے میں انسان کے نفس بہیمہ بہیما کمزور ہوتا ہے حیوانی گندے خیالات اور یہی مقصد رمضان کے روزوں کا ہے جب تک دوستو نفس سے بہیمہ مغلوب نہیں ہوتا اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں گندے خیالات آ رہے ہیں خلاف شرح پر اگرام آ رہے ہیں نفس پرستی ہو رہی ہے نفس پرستی ہو رہی ہے اور یہ چیز کہ دل بھی نور ہو جائے ایک حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یا اللہ میری آنکھ کو نور بنا میری زبان کو نور بنا میرے سامنے نور بنا میرے پیچھے پیچھے نور بنا میرا سینا نور بنا میرا خیال نور بنا میری گفتگو نور بنا میری نگاہ نور بنا یہ نور یہ ہے کہ جب آپ کو گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے لگے پھر دل نور بنتا ہے پھر اللہ اور اللہ کے کی, کی محبت آتی ہے اور نس سے بہیما مغلو ہو جاتا ہے دو چیزیں ہیں دوستو جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں ویسے تو شیطان بھی کرتا ہے اور فلاں بھی کرتا ہے ایک جہالت اور جہالت کا مطلب آپ یہ سمجھو کہ اے بی سی ڈی جس نے نہیں پڑھی وہ جاہل ہوتا ہے جس کو قرآن و حدیث معلوم نہیں وہ جاہل ہے شکی پڑا, نہ پڑا فرق نہیں پڑتا میں یہ مزدور طبقہ سعودی عرب کام کرنے جاتے ہیں کچھ نہیں پڑے ہوتے ادھر وہ میٹرک فیل ہی ہوتے تبھی ادھر جاتے ہیں سکولوں کا نظام صحیح ہو میٹرک کوئی فیل ہی نہیں ہو ساتھ سمندر دور دنیا کی زبان ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے جب بچے جاتے ہیں نامی میں نظر آتی ہے راستے میں بیٹھ بیٹھ کے سکول کی چھٹی کی میں واپس آ جاتے ہیں اپنے ملک کی زبان کو لاگو کرو تو ہر کوئی تعلیم حاصل کرے گا تو میں ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں عربی سی کو جب قبر میں پہنچو گے فرشتے سوال کریں گے مرب جواب دو گے یہ سیکھنی پڑے گی کوئی مشکل زبان نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ان پڑھ بچے سعودی عرب یا خلیج کے ملکوں میں مزدوری کرنے جاتے ہیں سال کے بعد چھ مہینے کے بعد ایسے فر فر عربی بولتے ہیں وہ اپنے ملک کا سبق انگلش نہیں یاد ہوا سال پڑھتے رہے فیل ہوتے رہے مزدوری میں پہنچ گئے چند مہینوں میں عربی عربی فطرت کی زبان ہے آسان زبان ہے تو بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فل جملہ فضیلت ثابت ہے ان مہینوں میں اور جو کوشش ہو جو محنت ہو عبادت کرنا ثواب ہے صرف جاگنا ثواب نہیں ہے اور ایک شخص اگر عبادت نہیں کر سکتا تو اس عبادت کا انکار کر دے یہ غلط ہے اور بے انصافی ہے آپ نہیں کر سکتے ہو الگ بات ہے لیکن یہ حلال اعلان نہ کہو کہ یہ کوئی فضیلت نہیں پندروی شابان میں بدت ہے اور یوں ہے اور یوں تو ایامِ بیز کی بات کر رہا ہوں تیروی چودوی پندروی کا روزہ رکھنا سنت ہے ہر مہینے میں اور آخرت کا فیدہ ہے ہی ہے دنیاوی فیدہ یہ ہے کہ میدے کا سسٹم انسان کا ٹھیک رہتا ہے اور میدے ہی مرکز شئے ہے اسی کے تولیے جب خراب ہوتے ہیں میدے کے تو کوئی تولیا کسٹرول زیادہ بناتا ہے کوئی تولیا شوگر زیادہ بناتا ہے ڈاکٹر ہیں آپ لوگ یہ سارے ڈاکٹر سامنے بیٹھے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے نا یہ میدا جب خراب ہوتا ہے تو سارا سسٹم خراب ہوتا ہے اور میدا ٹھیک ہوتا ہے روزہ رکھنے سے اس سے بہتر میدے کا کوئی علاج نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے پیر کا روزہ رکھنا جمعرات کا روزہ رکھنا جمعے کو منع فرماتے تھے کہ دور دراز سے ساتھی گرمیوں میں جمعہ پڑھنے آتے تھے بھائی آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی پیر کا روزہ جمعرات کا روزہ اور ہر مہینے میں تیرہویں چودہویں اور پندرہویں کا روزہ جس شخص کا ان روزوں پر عمل ہو اللہ پاک اس کو زہری اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ تمام بیماریاں دوستو ہماری خود ایجاد کی ہوئی جب دب کے کھانا کھایا جائے گا اعتدال نہیں کیا جائے گا اس کو کوئی حل نہیں ہے حضم کرنے کا اگر واق نہیں ہے تو تحجت تو ہونا نا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کو 100 پہلوانوں کی طاقت اتا کی جاتی ہے سو پہلوان مکہ مکرمہ حجاز میں ایک مشہور پہلوان تھا اس کا نام ہے رکانہ حدیث میں لکھے رکانہ اس کا نام تھا اس کی تاریخ کے بال نہیں گرا سکا اس کی تاریخ تھی تو میں سمجھ جاؤں گا آپ برہق نبی ہے اور میں ایمان لے گا اور وہ آ, اوٹ کی کھال کے اوپر کھڑا ہوتا تھا اور مجھے کوئی ہلا کے دکھائی آپ نے یوں ہاتھ مارا گڑم کے پیچھے پشت کے بال گرا کہتا ہے بہن ویسی گر گیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ کرتے ہیں کچھ نہیں. دوبارہ گرا تیسری مرتبہ گرا پھر کہتا ہے ایمان لے آتا ہوں لیکن لوگوں کو یہ نہ بتانا کہ میں گر گیا تھا آپ نے کہاں ٹھیک ہے ہمارا مقصد ہے توحید میری رسالت کو پہچانو ہم نے یہ کیا بات کرنی ہے کہ گشتی میں گر گئے لیکن خود ہی لوگوں کو بتاتا پھرتا تھا بھر کہ یہ نبی برحق ہے اس کے اندر ظاہری بھی اور روحانی بھی بہت طاقت ہے سو پہلوانوں کی طاقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھو لیکن تحجت کی نماز میں پنڈلیاں سوچ جاتی ہیں بھائی پنڈلیاں تو کمزوری سے سوچتی ہے, سے سو اور مشقت والی ہے جب کوئی تحجت کا پابان ہو جائے تو اس کو بھی بیٹ پریشر نہیں ہوتا شوگر نہیں ہوتا کسٹرول نہیں ہوتا یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ ساری توانائی ایک مقصد میں صرف ہو گئی ہے تو میدہ دوستو اصل چیز ہے اور یہ درست ہوتا ہے روزے سے ایام بیس کے روزے ہر مہینے میں اور ہر ہفتے میں دو روزے پیر اور جمرہ اور یہ نہ سمجھنا کہ بندہ کمزور ہوتا ہے خیال کرنا حضرت دب بکر صدیق 63 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو وسیعت کر رہے ہیں کہ اتنی بیٹیوں کو فلانی چیزیں تقسیم کرنا اور بیٹوں کو اتنی ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کی بیٹیاں تو تین ہیں آپ چار کی وسیعت کر رہے ہیں فرمایا ہو جائے گا پتہ چل جائے گا 63 سال کی عمر دنیا چھوڑ رہے ہیں اور فوت کے تین مہینے بعد بیٹی اللہ عطا کر رہے ہیں. روزے رکھنے سے تہجت پڑھنے سے عبادت کرنے سے تلاوت کرنے سے کواں مضبوط ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں صحابہ دوستوں کیا کھاتے تھے ان کے کھانے کیا تھے تاریخ پڑھو کبھی نصیب میں گوشت ملتا تھا لیکن دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پچھلے پاؤں کو پکڑ کر الٹ دیتے تھے یہ طاقت روحانی چیز ہے وہ بھی چیز ہے بہادری من جانے باللہ عطا چیز ہے بہادری کم آتی ہے جب دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے دوستو اور وہ ان عبادات سے حاصل ہوتا ہے دوستو یہ مبارک راتیں اللہ کی رحمت کی ہواوں کے جھوکے لے کے آتی ہیں یہ ہوا جو ہوتی ہے نا تیرے کرم کی جو ہوا چلی تو چٹک کے بولی کلی کلی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان جل جلال یہ جو رحمت کی ہوا چلتی ہے دوستو پھر ہر کسی کو لگے نا جیسے ابھی ٹھنڈی ہوا چلے بڑی سخت گرمی شروع ہے آپ دعا کریں اللہ بارش دے ٹھنڈی ہوا ہے، کیسا دل خوش ہوتا ہے یہ جی زہری ہوا ہے ٹھنڈی ایک اللہ کے رحمت کی ہوئے ایک مغفرت کی ہوائے ایک رزق کی فراوانی کی ہوائے عزت کی ہوا اللہ کی طرف سے جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو پھر اس رحمت کی ہوا سے سبھی مستفید ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف سے رحمت کی ہوا چلتی ہے وہ سبھی جیسے دنیا کی ہوا چلی او امریکہ کے قبضے میں ہوتی ہے ہوا یا یہ پانی پاکستان کے یا اور کسی حکمران کے قبضے میں ہوتے یقین کرو ان کے اوپر بھی بل دینا پڑتا ٹیکس دینا پڑتا معلوم نہیں کیا کیا مصیبت کرنی پڑتی اللہ نے یہ مفت کر دی ہے نا ہوا اس لیے سب کو ملتی ہے یہ مہینے آ رہا وہ اس طرح یہ اللہ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے ہیں جو سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں لہذا کوئی آئے حدیث ابن ماجہ روایت کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہو کے آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتے رہتے ہیں <تصفح> صبح میں معاف کر دوں گا کوئی تم میں سے مجھ سے رزق فراہم چاہنے والا آئے مجھ سے رزق کے حلال کا سوال کرے یہ کزانے میں نے تمہارے لیے ہی رکھے ہیں میں اسے رزق فراہم کے ساتھ ادا کر دوں گا مجھ سے اولاد مانتا ہے اولاد بھی میں دیتا ہوں کوئی پیر فقیر گدی نشین تعویز فروش کوئی پیغمبر دعا اولاد نہیں دے سکتا جس پیغمبر کو بھی دوست اولاد کی ضرورت پیش آئی رب کے سامنے جولی پھیلائی ایرے خلیل ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنے والا جو اپنے رب سے مانگتا ہے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین اور اللہ کا پیغمبر ذکریہ اللہ سے اپنی جھولی دامن پھیلا کے کھڑائے رب حبلی ملدن مل کا ذریعتن طیبہ اے اللہ پاکید بھی میری اولاد کو دیکھ کے تعریف کرنے لگے کہ بڑی نیک فرمایا اللہ حل والا میں سیدے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتنے گناہ کر چکے ہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے زمین یا تمہارے گناہوں کی وجہ سے اتنے گناہ کے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو گئے یا تمہارے گناہ میری بارش کے کتروں بوندوں سے بھی زیادہ ہو گئے لیکن جب تم میرے در پہ آ اور چھپ گئے اپنے گناہوں پہ نادم ہو گئے اور اپنی ندامت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کہ اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو ماف کر بس دوسرا تم نہ بولنے کی ضرورت نہیں میں گناف کر دوں گا اتنا حریم ہے بالے گو سنن ابن ماجہ دارمی ابو دابوت نے روایت نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی محبت رحمت شفقت مہربانی ستر ماؤ سے بھی زیادہ ہے ستر کا لفظ آپ ہمیشہ یاد رکھنا جو عربی گرامر میں ستر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا یہ کثرت پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے ستر میں ڈیپ نہیں باندھ دیا حد بندی نہیں ہے دسویں پارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نہ کہ نبی ان منافقین کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی ان تستغفر لهم 70 مرتبہ فلن يغفر الله لهم اگر آپ نے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کی تب بھی نہیں قبول کروں گا اپ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی نے فرمایا عرض کیا اللہ پاک میں 70 سے زیادہ مرتبہ دعا کر لوں گا کوئی بات نہیں ہے جہنم سے بچ جائیں انہوں نے ہمیں دکھ دیا معاف کر دیا اللہ نے فرمایا نہیں اب ابھی دعا کرو ان کے لئے میں ماف نہیں کروں گا انہوں نے حرم رسول کو ماف نہیں کیا میں کیسے ماف کروں گا تو بات یہ ہے دوستو ستر کا جو لفظ ہے عربی میں یہ کسرت پر دلالت کرنے کے لئے آتا ہے تو بات یہ ہے کہ فرمایا نبی عباد نے ستر ماہوں سے زیادہ اللہ رحیم ہے دوستو ایک ماہ کی جو شفقت ہے نا جی ایک ماہ کی شفقت وہ اپنے بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ادھر آپ کے اس من میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کیا پکڑا گیا سب کچھ یعنی دلائل سے واضح ہو گیا آخری وصیت ماں نے یہ کی بیٹا تو میرا قاتل ہے لیکن میں اس کو معاف کرتی ہوں کہ اس پر مشکل نہ آئے میں تو دنیا چھوڑ رہی ماں بڑی چیز ہے بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے شکایت کرتی ہے, کہ میرا بیٹا ہے آپ کی بیٹے کو اگر جلا دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے کہاں جلا دو حضرت بہت نافرمان ہے آپ نے لکڑی جمع کی آگ لگا دی میں اس کے بیٹے کو پکڑو ماں کو بھی لاؤ جب پکڑا ڈالنا نہیں تھا, سمجھانا تھا, لوگوں کو مسئلہ سمجھانا تھا ماں کہتی ہے اللہ کی رسول معاف کرتی ہے نہ ڈالنا بچاتی ہے دوستو اور رب العالمین کی رحمت ستر ماہ سے زیادہ ہے کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے اتنے رحیم داتا کو راضی نہیں کر سکا جو گناہوں پر تانا نہیں دیتا ہاں کچھ گلہ شکوا نہیں کرتا کہ کیا بال سفیت کر کے آ گئے ہو پوری زندگی بغامت میں گزار دی اب تمہیں رب العالمین شاد آیا ہے دوستو ان گھڑیوں مبارک گھڑیوں میں اللہ کی طرف سے رحمت کی ہوا چلتی ہے اور ان مبارک گھڑیوں کو قیمتی لایا جائے اللہ کے سامنے دعاوں میں استغفار میں انسان مصروف رہے اور یاد رکھے بہت نازک بات کر رہا ہوا آخر میں یہ سبق یاد ہونا چاہیے اتنی میں رمضان ہو یا حج ہو, یا ہو. کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی وہ پہلے ان گناہوں سے معافی کرا کے رب کے سامنے جائیں مشرق کی جو اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے نمبر دو چغل اور کینے والا شخص اس کی مغفرت نہیں نمبر 3 متکبر شخص تکبر کی مختلف قسمیں ہیں حق بات کو نہیں مانتا تو بھی تکبر ہے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تب بھی تکبر ہے اکڑ اکڑ کے چلتا ہے کہ دنیا سمجھے چودھری آ رہا ہے لن تفرس و لن تب لوگ اکڑ کے کیوں چلتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو چیر سکتے ہو تو مشرق کی مغفرت نہیں کی نا چگل خور کی مغفرت نہیں متکبر کی مغفرت نہیں قطع عالکی کرنے والے کی مغفرت نہیں والدین کی نافرمان کی مغفرت نہیں اور گندے کام پر اجرت لینا اور یہ جی اس طرح کا جو دھندا ہے ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں چھ اور ساتواں شخص ہے شراب کا عادی شراب کا عادی ان سات لوگوں کی ان مبارک گھڑیوں میں بھی مفرت نہیں ہے جب تک کہ پہلے ان گناہوں کا معاملہ صاف نہ کر لیں پہلے والدین کے پاس جائیں ان سے معافی مانگیں جس طرح وہ راضی ہوتے ہیں راضی کریں فوت ہو گئے تو ان کی قبر پہ جا کے سارے ثواب کریں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالی دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے